بعض لوگوں کا یہ کہنا ہے کہ تعویذ کا جو استعمال ہے یہ مطلب صحیح نہیں ہے اور پاک و ہند سے یہ مطلب ہماری طرف آیا ہے یعنی حضور علیہ السلاۃ والسلام کے دور میں کسی حدیث کا وہ حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سرکار نے اس کو شرک فرمایا اسی طرح جو ہے وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ قرآن مجید سے ہی شفا حاصل کی جا سکتی ہے تعویذ کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے تو کیا فرمائیں قرآن مجید سے شفا حاصل کی جا سکتی ہے اور یوں بھی کہتے ہیں کہ پڑھ کر ہی شفا حاصل ہو سکتی ہے جی دوسرے طریقوں سے حاصل نہیں ہو سکتی سب سے پہلی بات تو تعویذ کے حوالے سے جو احادیث طیبہ ہیں انشاءاللہ وہ میں عرض کرتا ہوں لیکن اس سے قبل میں یہ عرض کرتا چلوں کہ جیسا کہ آ, بعض لوگوں نے یہ مشہور کیا کہ قرآن پاک سے صرف پڑھ کر جو ہے شفا وہ شفا حاصل ہوتی ہے حالانکہ قرآن پاک میں ایسی کوئی بات موجود نہیں قرآن اے پاک میں بنونا من قرآن ماہ ہوا شفا کہ ہم نے قرآن میں سے وہ نازل کیا کہ جو شفا ہے جو قرآن کے اندر مطلق یہ فرمایا کہ قرآن کے اندر شفا موجود ہے اس میں کوئی یہ موجود نہیں کہ قرآن پاک پڑھ کر ہی کسی کے پر دم کیا جائے تو سے شفا حاصل ہوگی کوئی دوسرا طریقہ پاک سے شفا حاصل کرنے کا نہیں ہے دیکھیے قرآن پاک کا جو مقصد اصلی ہے قرآن پاک جو نازل کیا گیا ہے, ہے اس کا بنیادی مقصد ہے کہ اس میں غور و فکر کیا جائے غور و فکر کرنے کے بعد اس سے ہدایت کو حاصل کیا थी جائے ٹھیک ہے یہی قرآن پاک کو نازل کرنے کا مقصد ہے اسی کو ہدلناس فرمایا کہ تمام لوگوں کے لیے اس کے اندر ہدایت ہے لیکن ہرگز ہرگیز اس کا یہ مطلب نہیں کہ قرآن پاک میں غور و فکر کرنے کا مطلب یہ ہو کہ قرآن پاک کو پڑھنا ہی چھوڑ دیا جائے یعنی اگر کوئی غور و فکر نہیں کرتا تو وہ قرآن پاک کو پڑھے گا ہی نہیں ایسا نہیں بلکہ قرآن پاک کو پڑھنے کا الگ سے حکم ہے کہ قرآن پاک کو پڑھا جائے امام احمد بن حنبل کے حوالے سے اتحاف السادت المتقین کے اندر علامہ حافظ محدید زبیدی رحمۃ اللہ اطرال ہی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو خواب کے اندر دیکھا تو پوچھا کہ سب سے بہتر عمل کون سا ہے تو ارشاد <Oxide> فرمایا اللہ تبارک و نے کہ قرآن پاک پڑھنا تو فرمایا سمجھ کر یا بغیر سمجھ کا بغیر سمجھے بھی کوئی پڑھتا ہے تو یہ افضل عمل ہے تو قرآن پاک کو پڑھنا یہ بھی افضل عمل ہے اچھا کام ہے ایک ایک حرف کے اوپر اللہ تبارک نے کیا عطا فرماتا ہے اسی طرح قرآن پاک کو پڑھنے کا مطلب یہ نہیں کہ آپ قرآن پاک میں غور و فکر کریں قرآن پاک کو پڑھیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ قرآن پاک کو دوسرے کسی ذریعے کے لیے استعمال ہی نہیں کیا جا سکتا صحابہ اکرام ارحم اردوان نے قرآن پاک کو چوما تو یہ چومنا کیا ہے یعنی قرآن پاک کی تعظیم کرنا تھا تکریم کرنا تھا کہ جس کے ذریعے سے ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے حاصل کیا جائے اسی طرح فقہائے کرام نے اس بات کو لکھا کہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا یہ حفظ پڑھنے سے بہتر ہے سبحان افضل یہ ہے کہ بندہ دیکھ کر پڑھے وجہ یہ ہے کہ بندے کو پڑھنے کا بھی ثواب ملے گا دیکھنے کا بھی ثواب ملے گا یعنی قرآن کو دیکھنا بھی ثواب ہے اسی طرح علماء نے یہ ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی قرآن کو ہاتھ میں لے کر دیکھ کر پڑھ ہے تو یہ اور زیادہ افضل ہے اس لیے کہ اس میں دیکھنا بھی ہے اس میں پڑھنا بھی ہے اور اس قرآن پاک کو چھونا بھی ہے تو ہمارے لیے قرآن ہر طرح سے باعث سے برکت, برکت, برکت ہے اور یہ بات صرف ہمارے نزدیک نہیں بلکہ اس پر کئی دلائل موجود ہیں امام بغوی رحمت اللہ تعلیہ مشهور محدس ہیں اور ان کی کتاب ہے شرح سننا کے نام سے جو حدیث کی مشہور کتاب ہے شرحسنہ انہیں کتاب ہے مسابی کے نام سے تو امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ شرحسنہ کے اندر نقل کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں مروی ہے کہ اللہ لا طراب فی ثم جو یعنی کوئی شخص جو ہے وہ تعویذ جو ہے وہ پانی کے اندر ڈالیے آیات سے لکھا ہوا ہے اس کے ذریعے سے وہ مریض کا علاج کرے تو اس کے اندر کوئی حرج بل نہیں بل ہے کوئی اس کے اندر کوئی برائی نہیں ہے کوئی اس کے اندر حرج نہیں ہے اسی طرح امام بغوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سعید العب اللہ بن عباس علی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ روایت کرتے ہیں کہ انحو امرا بالی امراطین علیحا و آیتئینی مر القرآنی و کلیماتینسکا یعنی عورت جس کے لیے ولادت میں مشکل ہو رہی ہو اس کے لیے دو آیتیں قرآن کی لکھی جائیں کسی برتن وغیرہ کے اندر دیکی. اور کچھ کلمات لکھے جائیں پھر اس کے بعد اس کو دھویا جائے اور اس عورت کو اسے پلا دیا جائے تو اس کے لیے آسانی ہو جائے گی اب دیکھیے کہ عبداللہ بن عباس صدی اللہ تعالی عنہ جن کے بارے میں علماء کا اتفاق ہے کہ وہ ترجمان القرآن ہیں قرآن کے بہت بڑے مفسر ہیں نبی کریم صلی اللہ وسلم نے ان کے لیے قرآن کی تعویل کی تفسیر کی دعا کی تھی کہ اما عما الت تعویل کہ اللہ اس کو قرآن کی تعویل سکھا قرآن کی تفسیر سکھا تو یہ قرآن کے اتنے بڑے مفسر صحابی رسول نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چچا کے بیٹے اور دوسری طرف حضرت عائشہ صدیقہ طیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی یہ قرآن پاک کو یعنی اگر کوئی لکھ رہا ہے اور اس کے ذریعے دھو کر اس کو پی رہا ہے تو اس کے اندر شفا کو بیان کر رہے ہیں ہم اس بات کو تسلیم کریں کہ جو صحابہ کرام علیہ فرما رہے ہیں یا کوئی متلق فتوا دے دے اس کی بات کو تسلیم کریں یقیناً صحابۂ کرام الحمران کا ہی عمل وہ ہے کہ جس کے اوپر ہم نے عمل کرنا ہے تو اس سے معلوم ہوا کہ جو میں نے اقوال ذکر کیے کرام کے اور صحابہ کے کہ قرآن پاک سے ہر طریقے سے برکت حاصل کی جا سکتی ہے جو جو شریعت متحرہ کے دائرے کے اندر آئے گا رہا تعویذ کے حوالے سے جی تو دیکھیے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی یہ حدیث پاک تو موجود ہے کہ آپ علیہ السلاط اسلام نے اشاعت فرمایا کہ من علق کا تمیمت فقت اشرک یعنی جس نے تعویز لٹکایا اس نے شرک کیا لیکن کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہر طرح کا تعویز لٹکانا یہ ممنوع ہو ہرگیز ہرگیز ایسا نہیں ہے امام ابن ابی شیبہ ابو بکر بن ابی شیبہ رحمۃ اللہ تلاڑے جو امام بخاری رحمت اللہ تعالی کے استاد ہیں ان کی کتاب مصنف ابن ابی شیبہ کے نام سے یہ اس میں سیدنا عبداللہ بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اذا فزيع احدكم من في نومه جب تم میں سے کوئی شخص اپنی نین کے اندر ڈر جائے فقل اسے چاہیے کہ وہ یوں کہے کہ اعوذ بكلمات الله التام مات من غضبه وسوء ايقابه ومن شر عباده ومن شر الشياطين وما يحضرون یعنی وہ یہ الفاظ کہے کہ میں اللہ تبارک و تعالی کی پناہ طلب کرتا ہوں اس کے جو قریمات تعمہ ہیں ان کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالی کے غضب سے اللہ تبارک و تعالی کے عقاب سے بندوں کے شر سے اور شیاتیین کے شر سے کہ وہ میرے پاس آئیں صحیح. ان تمام سے میں پناہ طلب کرتا ہوں اس کو نقل کرنے کے بعد لکھا کہ فکان عبد الله يعلمها ولدها من ادرك منهم یعنی حضرت عبد الله بن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کہ یہ انداز تھا کہ یہ الفاظ اپنی بالغ اولاد کو سکھاتے تھے کہ یہ کلمات سیکھ, سیکھ لو اور فرماتے ہیں ومن لم جدرك قطبہ اللہ کہا علیہ یعنی جو نابالغ چھوٹے بچے ہوتے تھے وہ تعویذ لکھتے ان کلمات کو لکھتے اور ان بچوں کی گردن کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے یہ کون ہے عبداللہ بن امر بن الآس عدی اللہ تعالیٰ عنہما جو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی ہیں اور اس حدیث مبارکہ کو امام ابو بکر بن نبی شیبا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی مصنف کے اندر نقل کیا جو امام بخاری کے استاد ہیں اسی طرح اس حدیث مبارکہ کو امام احمد بن حمل نے اپنی مصنط کے اندر نقل کیا جو امام بخاری کے استاد بھی ہیں اور کروڑوں حملیوں کے پیشوا بھی ہیں وہ اپنی اس کتاب کے اندر اس کو نقل کرتے ہی ہی ہیں اسی طرح سیائی سطح کے مشہور مصنف امام ابو داؤد رحمت اللہ تلاڑے اپنی سنن کے اندر اس کو نقل کرتے ہیں اور یہ قاعدہ ہے کہ جب امام ابو داود رحمت اللہ تلاڑے اپنی کتاب کے اندر کسی حدیث پاک کو نقل کر کے اس کے بارے میں کچھ نہ فرمائے تو وہ حدیث ان کے نزدیک حسن ہوا کرتی ہے یعنی ایک اچھے درجے کی وہ حدیث پاک ہوتی ہے اسی طرح امام ترمیزی رحمۃ اللہ تلاڈے نے اپنے جامع کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا اور فرمایا کہ یہ حدیث پاک حسن غریب ہے اسی طرح امام حاکم جو مشہور محدث ہے انہوں نے اپنی مستدرک کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کر کے فرمایا کہ یہ صحیح الا اسناد ہے صحیح حدیث مبارکہ ہے اسی طرح امام نسائی رحمتہ اللہ تلاڈے نے اپنی کتاب امر الوم ولی کے اندر اس حدیث پاک کو نقل کیا ہے یعنی کثیر محدثین نے اس حدیث پاک کو اپنی کتابوں کے اندر نقل کیا تو اب آپ ارشاد فرمائیے کہ حضرت عبد اللہ بن امر بن رضی اللہ تعالیٰ انہما کیا کرنے والے تھے کہ جو انہوں نے تعویذ کو لٹکایا اپنے بچوں کے گلے کے اندر ہرگز ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا کہ صحابی جو ہے وہ ایسا عمل کرے کہ جو شرک والا ہو اور اس پر وہ بات مخفی رہ جائے پوشیدہ رہ جائے کہ جس کی نبی کی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, علیہ وسلم نے شرک سے دوری فرمائی ہو کہ یہ شرک ہے اس سے دور رہو اور وہ صحابی پر مخفیر ہے ایسا نہیں ہو سکتا امام ابنبی ابن شہبہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اپنی کتاب مصنف ابن نبی شیبہ کے اندر پورا ایک چیپٹر باندھا بنایا ہے باپ باندھا ہے جس کا نام ہے من رقص تاریخی تعویذ یعنی ان علماء کے اقوال ان فقہا کے ان تابعین کے اقوال کے جنہوں نے اس بات کی رخصت دی کہ گلے کے اندر تعویذ جائے اب اس میں انہوں نے سیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالی عنہ یہ وہ تابعی بزرگ ہیں کہ جن کے بارے میں محدسین کی ایک بڑی تعداد قائل ہے کہ تابعین میں سب سے افضل ہیں یہ دو کون ہیں علماء کے ایک قول یہ ہے کہ خیر التابعین حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عہو ہیں جیسا کہ ایک مسلم شریف کی حدیث مبارکہ کے اندر ہے اور دوسرا قول علماء کا سیدنا سعید بن مسیب کے بارے میں ہے کہ تابعین کی جماعت یعنی وہ کہ جو صحابہ کرام علی مردوان کے شاگرد ہیں صحابہ کرام علی مردوان کی زیارت کرنے والے ہیں ان میں سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ افضل ترین ہستی ہیں تو سعیدنا سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے سوال کیا گیا کہ تعویز کے بارے میں کیا حکم ہے تو آپ نے فرمایا اللہ با سبھی اداکان فی ادیمن یعنی اگر وہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں کیونکہ اس کو پہنا جا سکتا یہ سید بن مسیب رضی اللہ عنہ کا فتویٰ ہے اسی طرح امام مجاہد رحمت اللہ تعالی علیہ یہ جلیل القدر تابعی ہیں سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ کے شاگرد ہیں اور تین مرتبہ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے سامنے قرآن پاک پڑا اور فرماتے ہیں کہ ہر ہر آیت پر رک کر میں نے اس کے بارے میں حضرت عبداللہ بن عباس ردی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس کا مانا معلوم کیا کس کا مطلب کیا ہے یہ ارشاد فرماتے ہیں کہ ان کے بارے میں لکھا ہے مصنفہ کے اندر کہ یعنی حضرت مجاہد رحمت اللہ تلاڑ یہ تاویز لکھا کرتے تھے لوگوں کے لیے اور ان کے گلے کے اندر لٹکا دیا کرتے تھے امام دیت مجاہد دیت یہ کام کیا کرتے دیت تھے, دیت تھے اسی طرح امام جعفر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ اپنے والد کے نامی امام محمد باقر رحمت اللہ تعالیٰ علیہ سے روایت کرتے ہیں کہ لا بأسن سی یعنی اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ کسی چمڑے وغیرہ کے اندر قرآن پاک کو لکھا جائے اور اس کو گلے کے اندر لٹکا دیا جائے دلشت. یہ امام باقر رحمت اللہ تعالی کا فتویٰ ہے اسی طرح امام ابن سیرین رحمت اللہ تعالیٰ یہ بھی تابعی بزرگ ہیں مہم. ان کے بارے میں اس اسی کتاب کے اندر نقل کیا ہے کہ انہ یا رابن القرآن یعنی امام ابن سیرین اس میں کوئی حرج نہیں جانتے تھے کہ قرآن پاک سے کوئی چیز لکھی جائے اور گلے کے اندر اس کا تعویذ حضرت عطا جو القدر تابعی ہیں بہت بڑے تابعی بزرگ گزرے ہیں اور بڑے بڑے محدثین کے یہ شاگرد ہیں ان, کے ان کا فتویٰ بھی اس کے اندر موجود ہے کہ لاباسان تو الق القرآن کے اس میں کوئی حرج نہیں کہ قرآن کا کچھ حصہ لکھا جائے اور گلے کے اندر لٹکا لیا جائے بلکہ یہ تو فرماتے کہ پورے کا قرآن قرآن بھی اگر کسی نے لٹکا لیا تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے مم. اسی طرح حضرت ایوب سختیانی رحمت اللہ تلا یہ فرماتے ہیں کہ انحدی عبید اللہ ابن عبد اللہ ابن یعنی انہوں نے حضرت عبید اللہ بن عبد اللہ بن عمر یعنی عبداللہ بن عمر جو حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے ہیں ان کے بیٹے کے بازو کے اندر جو ہے وہ دھاگا یعنی تاویز بندا ہوا دیکھا थे थे تو یہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پوتے شرک کر رہے تھے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی کے بیٹے شرک کر رہے تھے ہرگیز ایسا نہیں ہو سکتا थे थे کہ وہ شرک کر رہے ہوں اس طرح کئی انہوں نے اس میں اقوال نقل کیے ہیں کہ جس میں جلیل القدر تابعین نے صحابہ کے رام ارحم ردوان کے اخوال موجود ہیں کہ جن سے یہ بات واضح ہوتی ہے کہ گلے کے اندر تعویذ ڈٹکایا جائے تو اس میں کوئی حرج نہیں اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے پہلی بات تو یہ کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ پاکستان ہندوستان کی ایجاد ہے یعنی جس نے بھی گاؤ پاک ہند کی ایجاد ہے تو یہ کون سے علماء ہیں ان میں سے کون سا لاہور سے یا کراچی سے پشاور سے کوئٹہ سے آیا ہوا سارے, سارے علماء جو ہے یہ عرب کے علماء ہیں اور تابعین اور صحابہ ہیں بڑے بڑے, بڑے, بڑے بڑے صحابہ اور تابعین اس حوالے سے فتوے دے رہے ہیں تو یہاں پر اس کی ایجاد کیسے ہو گئی اور اسی طرح صاببی رسول حضرت عبداللہ بن امر بن اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنما یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے براہ راست پڑے ہوئے ہیں حضرت عبد اللہ بن ابا صدی اللہ تعالیٰ عنما یہ براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے علم حاصل کرنے والے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی براہ راست نبی کریم صلی اللہ علیہ سے علم حاصل کرنے والی کہ یہ سارے کے سارے اس سے ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ تعویذ لٹکانے کی وجہ سے جو وہ شرک ہو جاتا ہے صحیح. تو اب مانا یہ ہے کہ اصل میں جب اس طرح کی بات آ جائے نا جب دو طرف سے کسی ہمیں معلوم ہو کہ ایک طرف یہ ہے دوسری طرف یہ ہے صحیح. تو پھر ہمیں معلوم کرنا چاہیے کہ مطلب کیا ہوتا مطلب ہے یہ نہیں ہوتا کہ آپ ایک طرف کو لیں اور دوسری طرف کو چھوڑ دیں یہ تو یہودیوں کا طریقہ کار ہے سوران مجید فرقان حمید میں اللہ تبارک وطال الشاد فراتا ہے ان کے بارے میں کہ یہ لوگ کہتے ہیں کہ منقفر وبا کہ بعض پر ایمان لے کر آتے ہیں بعض پر کفر کرتے ہیں یعنی جو اپنی من پسند کا ہے اس کو لے لیا اور جو سمجھ نہیں آیا اس کو چھوڑ دیا یہ مسلمانوں کا طریقہ کار نہیں مسلمان تمام کی تمام چیزوں پر ایمان لے کر آتا ہے اب ہونا یہ چاہیے کہ ہم اس کا معنی معلوم کریں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ اڑہ والی وسلم نے جو ارشاد فرمایا اس کا مطلب کیا ہے تو آئیے علماء سے پوچھ لیتے ہیں اور ان علماء سے پوچھتے ہیں جو آج کے دور کے نہیں بلکہ سینکڑوں سال پہلے گزر چکے امام ہتابی اللہ تعالیٰ عرے. جن کا جو بخاری شریف کی سب سے پہلی انہوں نے شرح لکھی ہے so is... اتنے پرانے ہیں ان کا سنے وفات جو ہے وہ تقریباً تین سو ساٹھ کے عریب قریب بنتا ہے انہوں نے امام بحتی رحمۃ اللہ علیہ نے قبرا کے اندر امام بغوی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے مساوش السنہ کے اندر امام نے اطب النبی کے اندر اسی طرح امام ملا علی قاری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے ملکات المفاطح کے اندر امام طاہر پٹنی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے مجمع و بہار کے اندر اور کئی کتابوں کے اندر ان احادیث طیبہ کے معنی بیان کیے ہیں کہ اس حدیث کا مطلب کیا ہے میں آپ کو فقط امام بح کی کی بات سناتا ہوں امام بح حقی رحمۃ اللہ تل مشہور محدث ہے اور ان کی کتاب سنن قبرا یہ اہل جانتے ہیں کہ کتنی مشہور کتاب ہے اس کتاب کے اندر امام بحقی امام ابو عبید کے حوالے سے لکھتے ہیں قدی تمل ائ کواریکا وم اش بہ می ول کرتی فی کہتے ہیں۔ کہ یہ جو احادی سے طیبہ کے اندر منع کیا گیا ہے یا مکرو قرار دیا گیا ہے تعویز لٹکانے کو تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کوئی شخص جس طرح اہل جاہلیت کا عقیدہ تھا کہ تعویذ ہی شفا دینے والا ہے تعویذ ہی سے مکمل شفا حاصل ہوتی ہے تعویذ ہی کی وجہ سے ساری کی ساری بیماریاں دور ہوتی ہے یعنی وہ تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھ رہا ہوتا ہے. ہے اس بنیاد پر اس سے منع کیا گیا امام بائی فرماتے ہیں کہ جاہریت والے اہل جاہلیت جس طرح کرتے تھے اس انداز میں بہرحال اگر کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام کے ساتھ برکت حاصل کرتے ہوئے اس کو لٹکاتا ہے اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ مصیبت کو دور کرنے والا پریشانی کو دور کرنے والا اللہ کے سوا کوئی نہیں ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے تو اب کسی بھی مسلمان سے آپ پوچھ لیں کہ وہ کیا تعویذ کو مؤثر حقیقی سمجھتا ہے ہرگز ہرگیز وہ مؤثر حقیقی نہیں سمجھتا وہ جانتا ہے کہ شفا دینے والا اللہ تبارک اللہ و, تعالی اللہ و تعالیٰ ہے یہ تعویذ ایک سبب بنتا ہے جیسا کہ عام دوسری دوائیاں ہیں ظاہر ہے کہ اگر کوئی یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ جو پین گولی ہے وہ شفا دینے والی اللہ تبارک تعالی شفا نہیں دیتا یہ کھاؤں گا تو شفا ملے گی تو کافر ہو جائے گا مشرک ہو جائے گا یعنی وہ گولی کو انجیکشن کو آپریشن کو اگر سمجھے گا کہ اسی کے ذریعے شفا حاصل ہوگی اللہ تبارک و تعالی کا ناوزب اللہ اس میں کو کوئی دخل نہیں تو یہ جس تو کفر بن جائے گی صحیح صحیح تو اسی طرح تعویذ کے حوالے سے یہ حکم ہے کہ اگر کوئی شخص اس کے بارے میں مکمل یہی اعتقاد رکھتا ہے کہ شفا دینے والی ذات اللہ کی نہیں مصیبت دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی نہیں بلکہ یہ تعویذ ہے تو پھر اس صورت میں یہ واقعی کو ہو جائے گا لیکن اگر وہ یہ اعتقاد رکھتا ہے کہ مصیبت پریشانی دور اللہ تبارک و تعالیٰ کرے گا آفیت اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا یہ صرف ایک واسطہ وسیلہ بن رہا ہے تو اس کے اندر کوئی حرض نہیں اور یہ بات امام بےحتی رحمۃ اللہ تعالی جو پانچویں صدی ہجری کے بزرگ گزرے ہیں وہ بھی بیان فرا رہے ہیں امام ذہبی رحمۃ اللہ تعالی جو آٹھویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں وہ بھی بیان فرما رہے ہیں امام املہ عاری رحمۃ اللہ جو دسویں صدی ہجری کے بزرگ ہیں وہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں ہی جوسوی جو صدی کے بزرگ گزرے ہیں گیارہ یعنی سدی ہجری کے اندر وہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں امام محیو سنہ بغوی رحمت اللہ تعالی یہ بھی اس بات کو بیان فرما رہے ہیں بلکہ امام بغوی رحمت اللہ تعالی نے تو شرح سننا کے اندر یہاں تک لکھا تعویز کو کوئی اگر اس لیے لٹکاتا ہے کہ اس کے ذریعے سے تقدیر کو رد کر دے گا تقدیر کے رد کرنے کا ارادہ کرتا ہے تو یہ تعویذ منع ہے یعنی اس کے ذہن کے اندر یہ ہے کہ تقدیر سے دور ہو جائے گی اللہ تعالی نے جو لکھا وہ اس سے ہٹ جائے گا تو یہ ممنوع ہوگا से से تو, تو ورنہ اگر ایسا نہیں ہے تو اس کے اندر کوئی ہے نہیں ہے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ جب عقیدہ بیان کریں نظریہ بیان کریں تو تمام کی تمام چیزوں کو دیکھیں اگر آپ مطلق اس بات کو بیان کر دیں گے تو پھر آپ کا دیکھیں فتوا کہاں پر جا رہا ہے آپ کا یہ فتوا ایک حدیث صحیح جو ثابت ہے حضرت بن عمر بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنما سے ان پر بھی جا کے لگے گا آپ کا حلی. یہ فتویٰ امام مجاہد پر بھی جا کے لگے گا آپ کا یہ فتویٰ امام باقیر رحمۃ اللہ تڑے پر جا کے لگے گا آپ کا یہ فتویٰ امام ابن سیرین پہ لگے گا آپ کا یہ فتویٰ سعید بن مسیب پر جا کے لگے گا آپ کا یہ فتویٰ حضرت عطا پہ جا کے لگے گا آپ کا یہ فتویٰ حضرت عبداللہ بن عمر ردی اللہ تعالیٰ عنہم کی ذات پہ جا کے لگے گا یعنی اتنے بڑے بڑے فقحا اتنے بڑے بڑے محدثین یہ تو میں نے کے اقوال ذکر کیا اگر آپ فقہ کی کے اوپر آئے تو رد المختار ہو یا تحتاوی ہو ہماری فقہ تو اس کی اجازتیں موجود ہیں کہ پوری پوری کتابوں کے اندر اس کی موجود ہیں تو ان تمام کے اوپر آپ کا فتوہ جا کے کا گا اور اس سارے, کے سارے مشرق قرار پائیں گے تو ہونا یہ چاہیے کہ آپ دونوں طرح کی باتوں کو دیکھیں تو وہاں پر جو تعویذات لٹکائے جاتے تھے جس سے منع کیا گیا وہ شرک و کفر والے الفاظ ہوا کرتے تھے اس لیے علما نے فرمایا کہ اگر نازب بلّہ اس کے اندر شرک و کفر والے الفاظ ہیں تو ہم بھی اس کو کفر کہتے ہیں کہ یہ چیز جائز ہی نہیں ہے کہ شرک و کفر والے جو ہے وہ بندہ اپنے گلے کے اندر لٹکا ہے اگر اس کو معلوم ہے کہ اس کے اندر شرک و کفر والے الفاظ موجود ہیں اور پھر اس پہ راضی ہو کر کوئی لٹکا لیتا ہے تو پھر یہ کفر کی صورت بن جائے گی اور اگر شرک و کفر والے الفاظ نہیں لیکن حرام الفاظ ہیں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے مجھول الفاظ ہیں تو بھی اس کی اجازت نہیں ہے صحیح صحیح صرف وہ کہ قرآنی آیات بزرگوں سے ثابت جو تاویزات ہیں جو صحیح ہیں ان کو لٹکانے کی شریعت متعارف اجازت دیتی ہے اور یہی تعویذ جو ہے وہ اہل سنت استعمال کرتے ہیں باقی اس کے علاوہ شرک کفر والے کلمات تو تصور ہی نہیں ہے کہ کوئی اس کو اپنے گلے کے اندر لٹکا ہے قرآن کی آیات سے ماخوذ کچھ باتیں ہوتی ہیں اسی کو جو ہے وہ لکھ کر لٹکا لیا جاتا ہے یا ان کے آداد ہوتے ہیں جس کو لکھ لک کر جو ہے وہ لٹکا دیا جاتا ہے اور اس کے ذریعے شفا حاصل ہوتی ہے اور شفا دینے والی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات ہوتی ہے یہ صرف واسطہ اور وسیلہ بنتے ہیں ماشاء اللہ مفتی صاحب نے بڑی تفصیل سے الحمد للہ تعویذ کے جائز ہونے کے حوالے سے ارشاد فرمایا جو غلط فہمیاں ہیں جو غلط عقائد بیان کیے کا بھی آپ نے فرمایا